واقلا ابلغول تو <وِيُّ> یہ بنو امیہ کے زمانے کا اسلامی شاعر ہے سمیا کے وزن پر توحیا اس کی طرف نسبت ہے تو حیا بنت ابد شمس کی طرف منصوب ہے بنو بکر اور بنو یربوع بنو مازن کی ایک چراگاہ وقبہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے لیکن بنو مازن نے ان کے حمل کی حفاظت کی تو ان اشعار میں بنو مازن کی اس نے تعریف کی ہے یہ بحر وافر سے ہے فدت نفسي وما ملکی فوار سا یلونتر ولاسن بِسَيِّئٍ وَلا يَجْزُونَ مِن غِلَظٍ بِلِينٍ وَلا تَبْلَى بَسَالَتُهُمْ وَإِنْ هُمْ صَلُوبُ الْحَرْبِ حِينًا بَعْدَ حِينٍ هُمْ مَنَعُوا حِمَى الْبَقْعَا بِذَرْبٍ يُؤَلِّفُ بَيْنَ أَشْتَاتِ الْمَنُونِ فَنَقَبَ در الآ جی منل جنونی ولافل ادا ار و وما ملکت سوار سا سدی قدیم فدت نفسی سدا ہو میری جان وما ما ملکت یمینی اور جس کے مالک بنے میرے دائیں ہاتھ سوار سا ان شاہ سواروں پر سد فیم کہ جن کے بارے میں میرا میرے خیالات سچ ثابت ہوئے سچ کیے فدت نفسی وما ماہ ملکت یمینی سوار سا سد فیم زنونی میری جان اور میرا مال ان شاہ سواروں پر قربان ہو جن کے بارے میں میرے خیالات درست اور سچ ثابت ہوئے فدت اصل میں فدایت تھا یا ما قبل مفتوخ کو الف سے بدلا التقائے ساکنین ہوا تو الف کو حضرت کر کے فدت بنا فدا باب زارابا سے سدی ماضی میں ہے تصدیقا سچا جاننا سچا سمجھنا سدی قطنی میرے گمان سچ سمجھے گئے یعنی درست نکلے بعد نسخوں میں آتا ہے صدقو تو اس صورت میں ترجمہ بنے گا میری جان اور میرا مال انشاء سوالوں پر قربان ہو جنہوں نے اپنے متعلق میرے گمانوں کو سچ کر دکھایا یعنی لڑائی میں ایسے بہادر اور دلیر نکلے جیسے میں سمجھتا تھا یہ زن کی جمع ہے گمان خیال ویسے زن یقین کے معنی میں بھی آتا ہے اللَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ وَلَاقُوا رَبِّهِمْ زن باطل کے معنی میں بھی آتا ہے اِنَّ الزَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئَىٰ <شَيْعَة> وہاں پر زن باطل کے معنی میں ہے مختلف معنی میں زن استعمال ہوتا ہے یہاں پر زن بمانا گمان خیال بلد ہاں بلد زن غالب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اِن زَنَّا اَن يُقِ وہاں پر زن سے مراد زن غالب ہے ما ملکت یمینی جس چیز کا میرا دایاں ہاتھ مالک ہے یعنی مال و دولت میری جان بھی فدا ہو اور میری دولت بھی ما ملکت, ما ملکت کا عطف نفسی پر ہے اور یہ فدد کا فائل ہے فوارس فدد کا مفعول بھی ہے فوارس لا يملون المنایا اذا دارت رہی ایسے شاہ سوار جو موت سے اکتاتے نہیں سوار ایسا ایسے شاہ سوار ہیں لا لائے ملونا جو اکتاتے نہیں ہیں المنایا موتوں سے دارت جب چلتی ہے رحل حرب الزبونی سخت جنگ کی چکی ایسے شاہ سوار جو موتوں سے اکتاتے نہیں جب سخت جنگ کی چکی گھومتی ہے لا ملونا ملل ملالاتا اکتانا تنگ ہونا تنگ دل ہونا منایا یہ منیتن کی مفرد جمع ہے منایا کی مفرد ہے منیت مطلب موت دارت باب ناصرہ سے دورا گھومنا رحا مونس استعمال ہوتا ہے جمع ہے اس کی ارحا ارحا ارحیتن ارحاؤ اور ارحیتن الزبون بیوقوف اور دھونے کے وقت دودھ نکالنے کے وقت بہت زیادہ زانوں مارنے والی اونٹنی جو ٹانگے چلائے جب اس کا دودھ دھویا جائے اس کو بھی زبون کہتے ہیں الحرب زبون مطلب گھمسان کی جنگ سخت لڑائی اور زابانہ زبن باب زارابات باد سے اس کا معنی دفع کرنا ہٹانا ولاج سی ان لائجون حسن ولاج من, ولا من غیر ان اور سی ان دونوں طرح ٹھیک ہے ولا और اور وہ نہیں بدلا دیتے مین ہسان या وی سی ان یا وی سی انچائی کا برے سلوک سے ولا یہ جو ز نی اور نہ ہی وہ بدلا دیتے ہیں مین غیلا سختی کا بلینی نرمی کے ساتھ یعنی موقع شناس ہیں موقع شناس ہونے کی وجہ سے سختی کا بدلہ سختی سے نرمی کا بدلا نرمی سے دیتے ہیں یہ نہیں کہ نرمی کا بدلا سختی سے دے دیں یا سختی کا بدلہ نرمی سے دے دیں ایسا نہیں کرتے حسن صفت کا سیدھا ہے خوبصورت اچھائی کرنے والا جمع اس کی حسان آتی ہے مراد یہاں پہ ہے حسن سلوک اچھا سلوک ہسن باب ناسارا اور کاروبا حسن یہ سی کا مخفف ہے جو حسن کی زید ہے معنی ہے برا لاسن بھی سی ان تو سید ان سے تقسیف کر کے سی بنایا ہے سخت ہونا اور لین نرمی لانا باب زارابا سے ہے لینن ہونا ولاب فلو بلینی ان کی شجاعت کمزور بوسیدہ نہیں ہوتی لا تبلا بوسیدہ نہیں ہوتی بسالت ان کی بسالت ان کی شجاعت و ان ہوں اگرچہ وہ جنگ جنگ میں جنگ کو ملیں جنگ میں کودیں فوقتاً یعنی وہ اگرچہ جنگ کی آگ, آگ میں وقتاً فوقتاً کودتے رہتے ہیں تو اس کے باوجود ان کی شجاعت اس میں کوئی کمی نہیں آتی جنگوں کی کثرت ان کی شجاعت و بہادری میں فرق نہیں ڈالتی بعد بلینی ان کی شجاعت وہ سیدھا اور کمزور نہیں ہوتی اگرچہ وہ جنگ کی آگ, آگ میں وقتاً فوقتاً کودتے رہتے ہیں داخل ہوتے رہتے ہیں لاتبلا بالیا باب سام بلاءن اور بلن بصیدہ ہونا پرانا ہونا بسالت اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے بسالت کا شجاعت و بسالت دونوں لفظ اردو میں مستعمل ہیں معنی دلیری بہادری باسولہ باب کاروما سے بسالن بسالاتن بہادر ہونا اور سلو سالیہ باب سام آسے سلن اس کا مطلب ملنا داخل ہونا قرآن وزیر میں آتا ہے لا اللہ الا الشکا یعنی اس آگ میں داخل نہیں ہوگا مگر بد ہی هم منعو او ہم القبا یؤلف یو بین اشتا المنونی منونی ہم منعو انہوں نے حفاظت کی منعو حفاظت کی حمل وقبہ وقبہ نامی چراغہ کی بزرب ایسی ضرب کے ساتھ یؤلف بین اشتات المنونی یؤلف جو جمع کرتی تھی بین اشتات المنونی بکری ہوئی مختلف موتوں کو ہم منعو حمل وقبہ بزرب یؤلف بین اشتات المنونی انہوں نے ایسی ضرب کے ساتھ وقبہ نامی چراگاہ کی حفاظت کی جس ضرب نے مختلف موتوں کو جمع کیا مطلب یہ کہ لوگ عموماً مختلف مقامات پر مرتے ہیں لیکن اس جنگ نے ایک ہی جگہ دشمنوں کو مروا دیا اور یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے کہ دشمن موت کے مختلف اسباب نیزا اور تلوار وغیرہ سے قتل ہوئے ا کو کہتے ہیں ہیما ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے اس کو ہیما کہتے ہیں ہیم اللہ اللہ کی چرا اللہ کی وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے اللہ کی ہیما اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں یو الفو تلیفن ملانا جمع کرنا علیفہ الفا تن باپ سے محبت کرنا مانوس ہونا اور اشتاد اس کی مفرد ہے شخت متفرق پرا گندا باب زارابا سے شتن اس کا مطلب متفرق ہونا المنون موت غیب المنون ام شاعر نتربص ریب المنون ریب المنون سے منع کرنا حفاظت کرنا یو الف یہ صفت ہے ضرب کی بن ہم در الآآ من النونی فنکبہ ہٹا دیا دور کر دیا عنہم ان سے در الاعادی دشمنوں کے حملے کو یا دشمنوں کی طاقت کو ودابو اور انہوں نے علاج کیا بالجنونی من الجنونی جنون کا جنون سے ہی فنکبہ عنہم در الاعادی ودابو بالجنونی من الجنونی انہوں نے اس ضرب اس ضرب میں دشمن کی دفاعی طاقت کو پسپا کر دیا اور انہوں نے جنون کا علاج جنون سے کیا یعنی ترقی کی جواب دیا نق تنقید الگ کرنا نقبانی طریق راستے سے ہٹ جانا در یہ مستر ہے ادب کی مفرد اردو کی جمع اعدا اور اعدا کی جمع اعادی اعادی کی مفرد آتی ہے اعدا اور اعدا کی مفرد اردو یعنی جب وہ جمع ہے اعادی اردو کی اعدا کی جمع اعادی آدی دا بع مدا واتن علاج کرنا دام آ سے بیمار ہونا نکا کا فاعل اس میں ضمیر ہے جو پہلے شیر میں ضرب کی طرف راجے ہے یعنی اس ضرب نے دشمن کی دفاعی طاقت کو پسپا کیا در العادی مفغول بھی ہے یعنی اس ضرب شمشیر زنی نے دشمنوں کی مخالفت کو ان سے دور کر دیا وَلَا يَرْعَوْنَ أَكْنَا فَالْهُوَيْنَا اذا حَلُّوا وَلَلْأَرْضَ الْهُدُونِ وَلَا يَرْعَوْنَا اور وہ نہیں رعائت رکھتے خیال کرتے اَكْنَا فَالْهُوَيْنَا یا نہیں وہ چراتے اکناف فل نرم زمین کے اطراف میں اذا حلو جب وہ اترتے ہیں ولل اوردونی اور نہ ہی نرم جگہ کا زمین, زمین پر وہ اترتے نہیں ہیں ولا اکنافلوینا ادا حلو ولل اربل ہدونی اور وہ اپنے اونٹ نرم زمین کے اطراف میں نہیں چراتے ادا حلو جب وہ کسی مقام پر اترتے ہیں اور نہ سلح و سکون کی زمین میں اپنے جانور چراتے ہیں ہدون سلح اور سکون والی زمین وہاں پر بھی اپنے جانوروں کو نہیں چراتے اور نرم زمین کے اطراف میں بھی نہیں چراتے کیونکہ نرم زمین کا چارہ کھانے سے اونٹ کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اونٹوں کو کمزور کرنا نہیں چاہتے بلکہ اپنی سخاوت کی وجہ سے قوی چارہ کھلاتے ہیں اور سلو سکون کی زمین میں اپنے جانور نہیں چراتے کیونکہ وہ وعدہ وفا ہیں وعدہ خلافی نہیں کرتے عہد شکنی نہیں کرتے اس صورت میں ان کی سخاوت اور وفا کی تعریف ہوگی اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہوینا سے معمولی زمین مراد ہو ترجمہ پھر بن جائے گا اور وہ اپنے اونٹ معمولی زمین کے اطراف میں جس میں دشمن کی جانب سے روک توک نہ ہو نہیں چراتے اور نہ ہی صلح و معاہدہ والی زمین میں چراتے ہیں بلکہ ایسی زمین کو چراگاہ بناتے ہیں جو دشمن کی ہو اور اس پر صلح کا معاہدہ نہ ہوا ہو تو اس صورت میں ان کی جنگ جوئی اور شجاعت کی تعریف ہوگی اکنا فل ہونا اور نہیں وہ چراتے اپنے اونٹوں کو نرم زمین میں زمین نرم زمین کے اطراف میں اذا حلو جب وہ اترتے ہیں ولل ارغل اور نہ ہی وہ سولہ والی زمین میں اپنے اونٹوں کو چراتے ہیں لا یار اصل میں لا یار تھا یا آپ رف کر دیا لا یار آؤنا ہو بن گیا رعا رعین مرعن جانور کا گھاس چرنا جانور کو گھاس چرانا لازم و متعدی دونوں طرح اکناف یہ کانا فون کی جمع ہے جانب بازو یا طرف ہو نرمی اور ملائم سکون و وقار یہ ہونا کی تصویر ہے اور ہونا اہون کی تانیس ہے ہ آنا باب ناسرا سے ہونا نرم و آسان ہونا یہاں اس سے نرم یا معمولی زمین مراد ہے الہدون سکون و سلو ہادانہ باب زاراب سے ہے ہدون آرام پانا یا بزدل ہونا ڈھیلا ہونا بھی اس کا مانا ہوتا ہے